بسم اللہ الرحمن الرحیم پچپنواں مکتوب قاضی صدر الدین کی صحبت اور علم کی رغبت کے بیان میں میرے بھائی شمس الدین خدا تم کو اپنی بندگی کے لیے لمبی عمر دے لکھنے والے کی طرف سے سلام کا تحفہ لو واضح ہو کہ تم قاضی صدر الدین کی صحبت کو غنیمت جانو اور نیک بختی کی نشانی سمجھو دن رات علم حاصل کیا کرو چین آرام کھانا پینا اور سونے کو کنارے کرو جس طرح نماز کے لیے پاک کو صاف رہنے اور کی ضرورت ہے اسی طرح ریاضت اور مجاہدے کے لیے علم کی حاجت ہے کوئی عاملہ اور ریاضت بغیر علم کے ممکن نہیں جس طرح کوئی نماز بغیر تہارت کے نہیں ہو سکتی شعر علم نر آمد او عمل مادہ دین و دولت بدو شد آمادہ کار بے علم بار او برنا نہ دہد تخم بے مغز ہم سمر نہ دہد علم کی حیثیت نر اور عمل کی حیثیت مادہ کی ہے دین کے ساتھ دولت اسی سے حاصل ہو سکتی ہے بغیر علم کے عمل کرنا پھول پھل نہیں دیتا جس طرح بغیر مغذ کا بیج شگوفے اور پھل پتے نہیں لاتا اگر کوئی شخص بغیر علم حاصل کیے ریاضت اور مجاہدہ کرے گا تو اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی شخص نے برسوں بغیر وضو کے نماز پڑھی ہے یا کوئی کافر قرآن کی تلاوت کرے جانو کے علم کی دو قسم ہے ایک کسی ایک قصبی جو کسی استاد سے پڑھ کر یا کتابوں کے مطالعہ کرنے سے حاصل ہوتا ہے دوسرا وہ علم جو دل کے اندر پیدا ہوتا ہے یہ دو طرح کا ہے بعض وہ جو خداوند بے نیاز کی بارگاہ سے پیغمبروں کے دلوں میں ظاہر ہوتا ہے اس کا نام وہی ہے یا حضرات اولیاء کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے اس کا نام الہام ہے اور دوسرا وہ جو پیغمبروں کے راستے سے صدیقوں کے سینوں میں داخل ہوتا ہے یہ پیروں کے ذریعے مریدوں کے دلوں میں پہنچ جاتا ہے اس حدیث کے معنی یہی ہیں کہ اشیخو فی قوم ہی کن نبی فی امتی اپنے پیر اپنے پیر مریدوں کی جماعت میں ایسا ہے جیسا پیغمبر اپنی امتوں میں یعنی جس طرح صدیق لوگ پیغمبروں کے دل کے آئینے میں خدا کا جلوہ دیکھتے ہیں اسی طرح مرید اپنے پیر کے دل کے آئینے میں خدا کو دیکھتا ہے یعنی پیر کے قول و فعل کو خدا کی طرف سے جانتے اور پہچانتے ہیں اسی کو دیکھنا کہتے ہیں قطع بر لوہے دلت نقش اگر ہیچ حروف است یک رمز از اسرار معانی نہ بدانی چون محف شد از لوہے دلت حرف تمامت میدان کے شدی محرم اسرار معانی اگر ایک حرف بھی تیرے دل کے تختے پر لکھا ہوا ہے تو اسرار معانی کا ایک نقطہ بھی نہیں جان سکتا جب وہ سارے حرف مٹ جائیں گے اس وقت تو اسرار معانی کو سمجھنے لگے گا وہ جو مشائقوں نے فرمایا ہے کہ مرید پیر کے دل میں خدا کا جلوہ دیکھتا ہے یہ دیکھنا ان ظاہری آنکھوں سے نہیں ہے اے بھائی علم ساری نیک بختیوں کی جڑ ہے جس طرح جہالت بدنصیبی کی اصل ہے نجات کے ذرائع علم کی بدولت پیدا ہوتے ہیں اور ساری ہلاکتیں جہالت کے سبب آتی ہیں اور فردوس کے مدارج اور قدسیوں کی کرامتیں علم ہی کی بدولت ملتی ہیں اور جہنم کے قار اور سختر عذابوں میں جہالت کی وجہ سے پڑھتے ہیں جیسا کہ کہا ہے شعر نیست از بہر آسمان از نرد باں پایا بل و عمل آسمانی ازلی تک پہنچنے کے لئے علم اور عمل سے بہتر کوئی زینا نہیں ہے علم کی بارگاہ میں مومن کے سوا کسی نے قدم نہ رکھا اللہ ولي الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ من الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ اللہ ان لوگوں کا دوست اور کارساز ہے جو ایمان لائے ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے اے من الجہلی الى العلم یعنی جہالت سے علم کی طرف اور جہالت کی منزل میں کافروں کے سوا کوئی داخل نہ ہوا والذین کفر و اولیا احمت من خرج ہم الظلمات عل اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے دوست اور ساتھی شیاطین ہوتے ہیں جو ان کو روشنی سے نکال کر تاریکی میں پہنچا دیتے ہیں ائی من العلم علجہل یعنی علم کی روشنی سے جہالت کی تاریکی کی طرف پس مومن کو جس طرح کفر و ضلالت سے دور رہنا چاہیے اسی طرح جاہلوں اور جہالت سے بھاگنا ضروری ہے البیبی <العاقلو جے> وحمق <والأحمقو> ادوی عقلمند میرا دوست اور بے وقوف میرا دشمن ہے یہ شریعت کا فتویٰ ہے جہالت اور جاہلوں سے الگ رہنا واجب ہے علم کی تلاش اور عالموں کی صحبت کی جستجو فرض ہے علماء سے مراد وہ علماء ہیں جو آخرت میں کام آئے اور علم سے مراد وہ علم ہے جو آخرت میں کام دے نہ کہ دنیاوی علم تاکہ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے اسی کے متعلق کہا ہے علم را چوں تو خوانی اسبازی عالت و ساز او جہ ازان سازی علم سوئہ در الہ برد نہ سوئے نفس او مال و جہ برد تو علم حسی کھیل کے لیے پڑھتا ہے اور اس کے ذریعے مال و دولت اور منصب حاصل کرتا ہے اصل علم وہ ہے جو تجھے خدا کی طرف لے جائے نہ کہ خواہشات نفسانی اور مال و دولت کی طرف برسوں کی ریاضت اور مجاہدے سے وہ باتیں حاصل نہیں ہو سکتی جو فائدے ان بزرگوں کی ایک دن کی صحبت پہنچا دیتی ہے مورے مسکین ہوش ہوش داشت کے درکاب رست دست درپائے کبوتر زد و ناگاہ رسید کمزور چونٹی تمنا کرتی ہے کہ کعبہ پہنچ جائے اگر کسی کبوتر کے پاؤں سے لپٹ جاتی ہے تو فوراً پہنچ جاتی ہے تم نہیں دیکھتے کہ لکڑی اور گھاس کے مزاج میں سکون اور ایک جگہ پڑا رہنا ہے مگر جب پانی سے سابقہ پڑتا ہے تو اس کے اثر سے وہ پانی پر تیرنے لگتی ہے اسی طرح چونٹی کو بھی ہوا میں اڑنے کی طاقت نہیں مگر جب کبوتر کی صحبت اختیار کی تو کبوتر کے ساتھ یہ بھی اڑنے لگی جاری ہونا جو پانی جاری ہونا جو پانی کی اور اڑنا جو کبوتر کی صفت ہے صحبت کی وجہ سے لکڑی گھاس اور چونٹی میں کرتی ہے اسی طرح لوہا بھی اگر ذرے کے برابر پانی میں ڈالا جائے تو قائم نہیں رہ سکتا ڈوب جائے گا جب اس کو لکڑی کی صحبت ہوئی اور کسی کشتی میں جوڑ دیا گیا تو دو چار من بھی پانی پر ٹھہرا رہے گا اور ڈوب نہیں سکتا صحبت کی تاثیر اور برکت یہیں سے سمجھو کہ اس کے کیا کیا فائدے ہیں تاکہ یہ دولت میسر ہو جائے اس وقت جب قاضی صدر الدین کی صحبت کا خدا نے تم کو موقع دیا ہے تو اسے غنیمت سمجھو خدا جہالت کی تاریکی سے تم کو نکال کر علم کی روشنی سے منور کرے نیازمندی اور آجزی اختیار کرو اور سرداری اور خواجگی کے دعوے سے الگ رہو خواجہ سہیل عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے میں نے اس کے راستے کو دیکھا اور بصیرت کی نظر ڈالی خدا تک پہنچنے کا کوئی راستہ آجزی اور نیاز مندی سے بڑھ نہیں پایا اور دعوے کرنے سے بڑھ کر کوئی پردہ نہیں پایا اے بھائی شیطان کو دیکھو داوے ہی دعوے نظر آئیں گے اور حضرت آدم علیہ السلام پر نظر ڈالو سراسر آجزی اور نیاز مندی پاؤ گے ابلیس نے کہا انا خیرم منہو میں اس سے بہتر ہوں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کو ساری مخلوق سے بدتر کر دیا گیا حضرت آدم علیہ السلام نے کہا رب بنا ظلم اے میرے پروردگار میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا کو فرشتوں سے سجدہ کرایا گیا اور خدا نے اپنا خلیفہ بنا کر اس کو ان کو تخت پر بٹھا دیا اتنے انعام و اکرام پر بھی ان کی نیازمندی اور آجزی ذرہ برابر کم نہ ہوئی آٹھوں بہشت کا مالک ان کو بنا دیا گیا مگر ان کی مفلسی جتنی بھی تھی اس سے کم نہ ہوئی اور اس میں کچھ نقصان نہیں پہنچا آپ نے فرمایا اے خدا جو تو فرماتا ہے وہ صحیح و درست ہے انی جا فل ارد خلیفہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں یہ تیری مہربانی ہے مگر میرے لیے یہی زیبہ ہے کہ رب بنا نہ انفسنا اے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا کہتا جاؤں خلافت کا تخت جو تُو نے عطا کیا وہ تیری بخشش و کرم ہے لیکن میری دہائی پھر بھی یہی ہے رب بنا نہ انفسنا اگر تم کل بہشت میں جاؤ اور کنکھیوں سے بھی اس کی طرف دیکھو تو تم میں آدمیت نہیں اور تمہاری کوئی قیمت نہیں کیونکہ جو چیز کے تمہارے باپ نے ایک دانہ گہوں کے بدلے بیچ دی اس چیز کو اب مہنگا کون کر سکتا ہے تم کون ہو جو وہاں اپنا بستر لگاؤ اور ڈیرار ڈالو شیر پدرم روزائے رضوان بدو گندم بفروخت من کے باشم کے جہاں بجوئے نہ فروشم میرے باپ نے دو گہوں کے بدلے بہشت بیچ ڈالی میں کس لائق ہوں جس دنیا اور اس کی لذتوں کو ایک جو کے بدلے نہ بیچ دوں والسلام